زمزم پینے کی معصور دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب آب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے اللهم اسلو کا علم نافیا و رض قوں و سیاح و شفا امن یا اللّہ میں آپ سے نفع من علم کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں روایت انبنِ عبا عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم معم ظم لما شرب له فإن شربته بى به كل فعين وإن شربته مستعيدن آذا كل و ان شریبلیمپن عباس شریبم قول اللہ فیا و رض قیاح و شفا امن کلدرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم ہر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے یعنی انسان جس مقصد کے لیے بھی زمزم پیے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتے ہیں چنانچہ اگر آپ اسے حصول شفا کے لیے پئیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے اور آپ کسی چیز سے حفاظت اور پناہ کے لیے زمزم پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت اور پناہ عطا فرما دیں گے اور اگر آپ پیاس بٹانے کے لیے پییں گے تو اللہ تعالیٰ پیاس ختم فرما دیں گے رابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے اللّہ اس القل منا فیا و وشفاء من سیاح و ان